آپ کا نسا شریف شلام علی کتاب الحای کتاب الصلاح سے, سے پہلے کتاب التہارت گزری ہے اور چونکہ نماز کے لیے تہارت شرط کے درجے میں ہے اور شرط مشروط سے پہلے ہوا کرتی ہے تو اس لیے صاحب کتاب نے شرح معنیٰ امام تحاوی رحم اللہ نے پہلے تہارت کو ذکر کیا اور کیونکہ وہ شرط کے درجے پہ تھی اس کے بعد کتاب الصلاح کو لائی ہیں پھر کتاب الصلاح کے اندر سب سے پہلے آپ کے سامنے لکھا ہوا باب الزان کہ باب الآذان تو سب سے پہلے کتاب الصلاح کے اندر باب ال کو مقدم کیا کیوں اس لیے کہ اذان جو ہے یہ نماز کے لیے جماعت کے لیے یہ کہہ ہے اور شاعر اسلام میں سے ہے تو اس لیے طہارت کے بعد کتاب السلاد کے اندر سب سے پہلے کس کو ذکر کیا ہے بابل اذان آزان کے باب کو کہہ کیا ہے پہلے ذکر کیا ہے تو آپ کو میں نے طرز طرز و انداز علامہ تحابی رحم اللہ کا بتا دیا تھا کہ امام تحاوی رحم اللہ پہلے چند احادیث ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کا مسلک ہے ایک مسلک کی احادیث ذکر کرتے ہیں چاہے ایک حادیث ہو مختلف سے بیان کرتے ہیں یا دو احادیث ہوں یا تین ہوں جتنے بھی ہوں مختلف ترخ سے بیان کرنے کے بعد پرماتا ہیں کہ یہ بعض لوگوں کا مسلک ہے کس کا ہے وہ بھی کبھی بیان کر دیتے ہیں مطلب عام طور پر وہ ذکر نہیں ہوتا لیکن سب سے تعلق رکھتا ہے پھر اس کے بعد اسی کے بالکل بالمقابل چند احادیث لاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ کن کا مسلک ہے اور پھر اس کے بعد ایک کو کیا کر دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں تو دو مختلف قسم کی دو مختلف موضوعات کی احادیث لاتے ہیں مام تحاوی رحم اللہ پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کیا کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں اور تفاول بیان کرتے ہیں اور آخر بجا کر پھر ایک کو کیا کر دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں اور کہیں کہیں پر نور کے ذریعے سے یعنی ترجیح میں نے آپ کو کہا تھا کالا اس میں آتا ہے اور قالا کا میں نے بتایا تھا کہ قالا کے اندر ہمیشہ حدیث کے باب میں کیا ہوتے ہیں ہمیشہ اس میں ضمیر ہوتی ہے جو ما قابل کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے اگر یہاں دیکھیں گے سب سے پہلے حدثنا علی معبد علی محابت شیبہ تھا قالا کالا یہ جو تسمیہ ہے یہ جو تسمیہ کی ضمیر ہے یہ راجے ہے کس کی طرف علی نے بھی شیبہ اور علی نے معبد کی طرف قالا اور قالا تسمیہ اور جمع اور واحد ضمیر ہوتی ہے محقل کی طرف راجے ہونے کے لیے اور ابن کا فائدہ اور کیا تفصیل ہے؟ مشہور جو ہے عام طور پر وہی اگر جس میں بھی کئی تفصیل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ابن جو ہوتا ہے ابن ماقبت کے لیے صفت ہوتے اور ماں باپ کی طرف کیا ہوتا ہے مزاح اب عالی یگ محبت علی یوگ اب ابن جو ہے یہ صفت ہے کس کے لیے علی کے لیے لہٰذا جو ہے عرب علی کا ہے بھی ہوگا لیکن ماں باپ کے لیے کیا ہوگا مزاق ہوگا تفصیل ہے جو میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے میں یہ خدیث پڑھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے ساری بات کرتا ہوں وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن قال اخبرني عثمان بن صائب قال ابو عاصم في حديثه قال اخبرني ابي وام عبد الملك ابن ابي محذوره يعني عن ابي محذوره رضي الله تعالى عنه قال روحه في حديثه عن ام عبد الملك ابن ابي عن ابي محذوره رضي الله تعالى عنه قال عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ كَمَا تُذَنِّنُ الْأَمَامُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ إِلَٰهٌ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح, الفلاح، الله اكبر الله اكبر لا اله الا وقال فقال روحه في حديثه اخبرني عثمان هذا الخبر كله عن ام عبد الملك بن ابي محذوره انها سمعت ذلك من ابي محذوره رضي الله تعالى عنه وقال ابو عاصم في حديثه قال واخبرني هذا الخبر كله عثمان بن صائب عن أبيه وعن أمي أبن الملك ابن أبي محضورة أنهما سمعا ذلك من أبي محضورة رضي الله تعالى عنه ابن أبي خالا حتى سنع ت... علي بن شيبت وعلي بن مابد قال حتى سنع قال حتى سنع ابن جريد قال أخبرني عبد العزيز ابن أبن الملك ابن أبي محضورة أن عبد الله بن محييز محيير ريزن محيريزنا محير ذكره محي وكان يتيما في حجر النبي محفوظ قال اخبرني ابو محذور ابو محذور رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قم فاذن في الصلاه فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقى علي الاذان هو بنفسه فالقى عليه فالقى عليه التأذين هو بنفسه ثم ذكر مثل تأذين الذي في الحديث الذي قال أبو جعفر يعني من فحابي فرماته فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا ينبغي أن يؤذن وخالهم آخر في موضعين أحدهم ابتداء جي. آذان جي قابل آذان کس باب کے اندر مجموعی اعتبار سے دو مسئلے ہیں اس بات کے اندر دو مسئلے ہیں ایک ہے کمیت کے اعتبار سے اور ایک ہے کیفیت کے کی اعتبار سے آپ جانتے ہیں کم اور کیف کمیت کے کی اعتبار سے کمیت مطلب تعداد اور ایک ہے کیفیت کے کی اعتبار سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے جو کلمات ہیں ان کی تعداد کتنی ہے کلیمات اذان کی تعداد کتنی ہے ایک مسئلہ یہ ہے اسماعمہ کا مختلف طریقوں سے اختلاف ہے دوسرا مسئلہ ہے کیفیت کا کہ اذان کا طریقہ کیا ہے کیسے اذان دینی ہے کیسے اذان دی جائے گی یہ ہے کیفیت تو یہ دو مسئلے ہیں کلیمات اذان کتنے ہیں اور اذان کیسے دی جائے گی تو سب سے پہلے آپ پہلے مسئلے کو سمجھیے کلیمات اذان کتنے ہیں اس میں مجموعی اعتبار سے تین مسلک سامنے آتے ہیں نمبر ایک مسلک احناب اور حنابلہ کا ہے یعنی امام آزما پورنی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حمب رحمہ اللہ کا یہ حضرات فرماتے ہیں کہ کلیمات اذان پندرہ ہیں کلیمات اذان پندرہ ہیں جو کہ عام اذان دی جاتی ہے جس میں چار مرتبہ پہلی تقبیر پھر شہادت ہیں دو مرتبہ پھر دوسری شہادت ہیں دو مرتبہ پھر حیا الفلا دو مرتبہ پھر حیا الفلا دو مرتبہ پھر اس کے بعد دو مرتبہ اللہ مک پر پھر اور آ کر کے پھر ایک مرتبہ تو یہ مجموعی اعتبار میں کتنے کلمات بنتے ہیں پندرہ ٹھیک ہے ابتدان چار تقبیریں شہادت ہیں پھر اس بغیر ترجیح ہے اس میں کوئی ترجیح نہیں ہوگی جیسے آپ آگے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد حیا اور حیا علیہ دو, دو مرتبہ دو مرتبہ, دو مرتبہ تو یہ کلمات وزان بنتے ہیں پندرہ کس کے نزدیک احنا کے نزدیک اور کے ہاں دوسرا مسئلہ ہے اس میں امام شافی رحمہ کا امام شافعی رحم اللہ, شافع رحم اللہ کے نزدیک کلمات اذان ہیں انیس کلیما کے کتنے ہیں انیس پندرہ تو یہی والے پندرہ یہی والے لیکن اس کے علاوہ چار اور بنتے ہیں ٹھیک ہے کون سے بنے چار اور وہ کون کون سے چار اور وہ باندھتے ہیں شہاد حسین میں ترجیح ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ دو مرتبہ پٹ آواز ہے آج کا آواز میں اور پھر دو مرتبہ بلند آواز ہے دو مرتبہ بد آواز میں اور پھر دو مرتبہ بلند آواز ہے یہ ہے ترجیح تو شہادتین یعنی اللہ میں بھی ترجیح ہے اور اشاد اللہ محمد رسول اللہ میں بھی ترجیح ہے تو دو مرتبہ یعنی پہلی شہادتین کو آہستہ پھر دوسری دو شہادتین کو آہستہ پھر اسی طرح شہادتین, شہادتین کو الگ الگ پھر کیا ہے بلند آواز ہے تو یہ چار مرتبہ کا اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا ترجیح باقیہ کلم اذان کوئی پہلے کہتے ہیں صرف کہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ شہادتین میں ترجیح مانتے ہیں اور ہم ترجیح نہیں مانتے تو لہٰذا امام شافر رحمۃ اللہ علیہ کلمات اذان کتنے ہیں انیس تیسرا مسلک ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حسن بصری ہے محمد ابن سری ہیں محدثین محدسین میں سے آطا بن نبی رواح ہیں تابری ہیں اور اسی طرح اہل مدینہ کا عمل تو امام مالک حسن بصری محمد ابن سری آطا بنبی رواح اہل مدینہ یہ حضرات کہتے ہیں کلمات اذان سترہ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں امام مالک حسن بسری اور اہل مدینہ اگر سے محمد اور نبی رباق کا تسکرہ نامی ہے امام مالک حسن بصری مدینہ فرماتے ماتحمات کتنے ہیں سترہ اب یاد رکھیے گا کہ یہ بھی امام شاق عحمٰ اللہ کی طرح شہادتین میں ترجیح کے قائم ہیں تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے نزدیک کا رماعت بھی ان کے نزدیک بھی انیس ہی ہونے چاہیے تھے لیکن یہ دو کم کہاں سے ہوتے ہیں تو یہ جو اذان کی پہلی تقبیر ہے چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چار مرتبہ ہے تو یہ وہاں پر دو مرتبہ کا قائم ہے اذان کی ابتدا میں جو تقبیر ہے وہ دو مرتبہ ہی ہے جس طرح کہ اذان میں آخر آخر میں تقبیر آتی ہے تو کل تو حق سے پہلے جس طرح وہاں دو مرتبہ تکبیر ہے اسی طرح آغاز آزان میں بھی دو مرتبہ تکبیر ہے اس طرح پھر ان کے دو اگر کم ہو جاتے ہیں انیس سے تو سترہ ہیرتے ہیں بات تو یہ بھی شہادتین میں ترجیح کے قائل ہیں البتہ ابتدائی جو تکبیر ہے چار مرتبہ اس میں یہ دو کے قائل ہیں تو خلاصہ آپ کے سامنے یہ آیا امام آزم ابوانی پرحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمب الرحم اللہ کے نزدیک کلمات اذان پندرہ ہیں امام شاطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کلمات ہیں کہ وہ شہادت میں ترجیح کے قائل ہیں اور ابتدا کل... آ... کلمہ تکبیر کو چار مرتبہ قائل ہیں جبکہ مالکیہ امام مالک رحمہ اللہ حسن صحیح محمد ابن سینی آپا بن نبی اہل مدینہ ان حالات کا مسلب یہ ہے کہ کلیمات اذان سترہ ہیں کچھ حادثین میں تو ترجیح کہیں قائل ہیں البتہ ابتدائے اذان میں تقبیر کے صرف دو مرتبہ کے قائل ہیں چار مرتبہ کے قائل ہے، نہیں ہے یہ ہے مسئلہ اس کا اہمیت کے اعتبار سے کہ کلمات اذان کتنے ہیں دو مرتبہ ہیں یا چار مرتبہ ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اب آپ کے سامنے کھل کر دو باتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں ایک مسئلہ تو یہ آ کہ بھائی آیا جو کلمات آزان میں جو پہلے ابتداً جو تقبیر ہے وہ دو مرتبہ ہے یا چار مرتبہ ہے ایک مسئلہ تو یہ سامنے آیا گا کہ ابتدائی اذان میں جو تقبیر ہے وہ دو مرتبہ بقیہ میں تو سب کا اتفاق ہے سب مانتے ہیں کہ حیابی دو دو مرتبہ ہے حیا بھی دو ہی مرتبہ ہے اور آخر میں جو تقبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ بھی دو مرتبہ ہے اور لا الہ الا اللہ وہ ایک ہی مرتبہ یہاں ان چیزوں میں سب مرتفے ہیں اختلاف صرف دو چیزوں میں ہے ایک ابتدائی تقبیر میں اور ایک ہے شہادتین میں ترجیح کا تو ایک مسئلہ ہے ابتدائی تقبیر کا کہ آیا وہ دو مرتبہ کہنی ہے نان کی ابتدا میں یا چار مرتبہ کہنی ہے ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شہادتین میں ترجیح ہے یا نہیں ہے آئی بات سمجھ یہ دو مسئلے آپ کے سامنے اس باب میں آئیں گے اور اسی کو ہی کس طریقے پر اس انداز کا بیان کیا ہے امام صحابیٰ نے پہلا مسئلہ کون سا ہے آیا کلمات اذان میں جو ابتدائی طور پر جو تقدیر کے کلیمات وہ دو مرتبہ کہنے ہیں یا چار مرتبہ کہنے ہیں پہلے اس مسئلے سے بحث کی ہے پھر اگلا مسئلہ آئے گا کہ کیا شہادتین میں ترجیح ہے یا نہیں ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ اب یہاں دیکھیے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ کلمات آزان میں جو پہلی تکبیر ہے آیا وہ دو مرتبہ ہے یا چار مرتبہ ہے دو مرتبہ ہے یا چار مرتبہ پہلی دو حدیثیں ہیں پہلی دو حدیثیں لائے ہیں امام طاوی رحم اللہ طبی محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہیں پہلا یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھ لائی وہ اذان کے جیسا تم دیتے ہو اور اس میں انہوں نے دو تکبیریں ذکر کی ہیں آزاد میں ٹھیک ہے جی پھر اسی طریقے سے وہ اپنے ایک جو ان کے یہاں بچہ تھا جو ان کی پروش میں عبداللہ بن محیث ان کو بتائی کہ آپ صلی اللہ تعالی نے مجھے کہا کہ تم کھڑے ہو کر آزان دو تم نے میں نے کیا کی آزان دی تو پھر انہوں نے ویسی ہی اذان کا تھا کہ میں نے کیسی اذان دی تھی آپ صلی اللہ تعالی کے سامنے وہاں پر کیا کیا دو مرتبہ ہی تقبیر کا تذکرہ کیا تو یہ مسلک ہے یہ جو پہلا آگے وہاں نے جا کر کہا کہ فضا بقوم ال تو فضا با قوم سے یہ جو پوری ایک دو دو ہی حدیث لیکن مختلف سندوں کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو اب یہاں پر فضا بخن سے کون مراد ہیں امام مالک حسن بشریف حساب نبی ربا محمد ابن شینی اور اہل مدینہ جو یہ کہتے ہیں کہ کلمات اذان کتنے ہیں سترہ ہیں اور ابتدا میں کیا ہے کلمہ تکبیر دو مرتبہ ہے البتہ شہادتین میں ترجیح ہے لہٰذا ہم ترجیح والی بات سے یہاں بحث نہیں کریں گے ہم بحث کریں گے کس سے ترجیح والی بحث الگ سے مستقل آ رہی ہے یہاں سر تقبیر سے ہے اب رحم اللہ نے اب پرمایا کہ دو جگہ میں مخالفت کی ہے دوسروں نے ایک تو یہی ہے کہ پہلی تفصیل میں دوسرا مقام آگے آئے گا کون سا والا ترجیح والا آزان ترجیح والے کو چھوڑتے ہیں پہلے والی بحث چڑھتے ہیں وہ کون سی والی احد ہوما ابتدا ابتدائی کے حوالے سے یہاں پر بھی دو حدیثیں ذکر کی ہوئی ہیں مام تو حابی رحمۃ اللہ دو حدیثیں لائے ہیں پہلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسورہ خود فرماتے ہیں کس کا چار مرتبہ تکبیر کا ابتدائی اذان میں چار مرتبہ تکبیر کا تذکرہ خود کرتے ہیں تو وہ محض ربی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر ایک یہ والی حدیث ہے اور اسی طریقے سے اس کے بعد مختلف ساتھ دوبارہ پھر کسی حدیث کو ذکر کیا ہے کہ جس میں چار مرتبہ مختلف صنعت نے اسی حدیث کو ذکر کیا جسے محضور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے مجھے اذان سے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک احادیث میں روایت ہے اس میں کیا ہے چار مرتبہ پہلے کا ہے تو اب ایک طرف بھی احادیث ہیں دوسری طرف بھی احادیث ہیں اب کیا کریں گے کدھر جائیں گے تو امام طاوی رحم اللہ نے اپنا ایک آگے اپنی دلیل پیش کی ہے وہ یہ کہ کلمات اذان کے جو کلمات وہ مختلف ہیں بعض کلمات وہ ہیں کہ جو مختلف جگہ پر دہرائے جاتے ہیں اور بعض کلمات وہ ہیں کہ جو ایک ہی جگہ پر ہیں وہ دوبارہ نہیں دہرائے جاتے کلمات کے جو اذان کے جو کلمات ہیں وہ دو قسم پر ہیں ایک وہ کلمات ہیں جو کئی بار دہرائے جا رہے ہیں اور بعد وہ کلمات ہیں جو مختلف جگہوں پر دہرائے نہیں جا رہے ہیں مثال کے طور پر اب تکبیر ہے یہ کہ اذان کی ابتدا میں بھی ہے اور اذان کے آخر میں بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے یا نہیں اسی طریقے سے جو کلمہ توحید ہے وہ شہادتین میں بھی موجود ہے اشد اللہ اللہ پہلے شہادت میں پھر اشد اللہ الََ اللہ یہاں پر بھی ہے اور بالکل اذان کے آخر میں بھی جا کر ہے لا الا اللہ یہ وہ کلمات ہیں جو دہرائے جاتے ہیں مقرر ہیں اور بقیہ وہ کلمات ہیں کہ جو دہرائے نہیں جاتے بلکہ ایک ہی جگہ پر ہیں جیسے کہ حیا علیہ صلاح ہے وہ ایک ہی جگہ پر ہیں دوبارہ حیا صلاح کہیں اور مختلف جگہ پر نہیں آتے تیسرا حیا صلاح ہے اب آگاہ اصول اور ضابطے کی طرف ضابطہ یہ ہے کہ جو کلمات نازان دوہرائے نہیں جاتے یعنی دوبارہ کی اس کی اور جگہ نہیں آتی تو ان کو تو مقرر پڑھا جائے گا یعنی ان کو دو مرتبہ پڑھا جائے گا جیسے حیا آل علیہ ہے حیا آل علیہ صلاح جس کو دو مرتبہ پڑھا جائے گا حیا آل علیہ حی آل تو بھی دوبارہ پڑھا جائے گا اور شرمانہ محمد الرسول اللہ کو بھی دو مرتبہ پڑھا جائے گا یہ وہ ہے کہ جو دوہرائے نہیں جاتے اب آج جاتے ہیں ان کلمات کی طرف کہ جو جاتے جاتے ہیں جو جاتے ہیں جو اب ان کو دیکھنا ہے تو ان کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس طرح ابتدا میں اگر ہیں تو آخر میں جب دوبارہ آئیں گے تو وہ پہلے کا نصف ہو کر آئیں گے یا اس کو یوں بھی تعریف کر سکتے ہو کہ جو بعد میں آئیں گے تو شروع میں ان کا ڈبل ہوگا شروع میں ان کا ڈبل شروع میں اگر ہے تو آخر میں اگر آئیں گے تو پہلے والے کا نصب اگر بینی ابتدا میں اللہ اکبر آیا ہے اگر دو مرتبہ ہے تو آخر میں پھر ایک مرتبہ آنا چاہیے اگر پہلے چار مرتبہ ہے تو آخر میں دو مرتبہ آنا چاہیے اور اگر آخر میں دو مرتبہ ہے تو پہلے چار مرتبہ آنا چاہیے آخر میں ایک مرتبہ ہے تو پہلے دو مرتبہ آنا چاہیے آئیے سمجھ میں کہ نہیں تو جو کلماتِ آزان نہیں جاتے وہ تو اپنی جگہ پر دو ہی دو بار پڑے جائیں گے اور جو کلات اذان دوہرائے جاتے ہیں ان کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ اگر کل اذان کے جو شروع میں ہے جو شروع میں آئے گا پہلے ابتدا ان آئے گا اب اگر وہی کلمہ جب دوبارہ آخر میں آئے گا تو جتنی بار پہلے آیا ہے آخر میں پہلے والے کا نصف آئے گا اگر پہلے چار آیا ہے تو اب آخر میں دو بار پڑا جائے گا اس کو اگر پہلے میں دو بار آیا ہے تو آخر میں اس کو ایک بار پڑا جائے گا اور اگر اسی بات کو الٹا کریں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخر میں اگر ازان کے آخر میں وہ کلمہ ایک بار ہے تو ابتدا میں اس کا ڈبل آئے گا اور اگر آخر میں دو بار ہے تو بھی پھر شروع میں اس کا ڈبل آئے گا بعد جس کو سمجھ میں آ رہی ہے تو اظہار کیجیے مجھے پتا چلے گا واقعی بات سمجھ آ رہے گی اب آگاہ اس بات کی طرف جو اتفاقی معاملہ ہے تمام عائمہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو کلمہ توحید ہے ارشد اللہ الا اللہ یہ ابتدائے اذان میں دو بار ہے اور آخر میں جا کر بالکل آزان کے آخر میں کیا ہے ایک بار ہے یہ تمام اہمہ مانتے ہیں کہ نہیں سب کا اتفاق ہے آخر میں ایک بار ہے کیوں اس لیے کہ پہلے دو بار آیا ہوا ہے تو چونکہ کہا یہ ہے کہ پہلے اگر دو بار ہوگا تو آخر میں نہیں سر گا اس کو ارد کر کے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دو بار پڑھا جائے گا کیوں اس لیے کہ آخر میں ایک مرتبہ آیا ہے ٹھیک ہوگی بات لہذا جب المہ تو میں یہ والا اصول ہے تو اسی اصول کو ہم جاری کرتے ہیں تقدیر پر اسی اصول کو ہم جاری کرتے ہیں کس پر تقدیر پر کہ تقبیر میں سب کا اتفاق ہے کہ آخر سے پہلے یعنی کلمہ فرید سے پہلے اور حیا فلاح کے بعد جو تقبیر ہے وہ دو مرتبہ ہے یہ سب مانتے ہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ویما مالک رحمتہ اللہ علیہ سب مانتے ہیں کہ وہاں پر یعنی حیا فلاح کے بعد اور کلمہ فحید سے پہلے وہاں پر تقبیر کتنی مرتبہ ہے دو ہی مرتبہ ہے لہذا اب اگر اس اصول کو یہاں پر لاگو کریں گے تو پھر ابتدائے اغان میں کتنی مرتبہ تقبیر کو آنا چاہیے جی کتنی مرتبہ آنا چاہیے پر آغاز میں چار مرتبہ آنا چاہیے لہٰذا جب اس اصول کو دیکھیں گے اس اصول کا تقاضہ یہی ہے کہ اگر آخر میں جب سب کا اعتفاق ہے کہ دو مرتبہ تصویر ہے تو احاط میں چار مرتبہ ہی آنا چاہیے اور یہی ہمارا اصح قول ہے اسی پر احناف تینوں کے تینوں یعنی امام ابو حنیفہ امام ابو پر امام محمد الرحم اللہ کا بھی اتفاق ہے کہ شروع میں کلمات اذان چار مرتبہ اور ہمارے نزدیک خزان کے کلمات کتنے ہیں ہیں بس یہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے مکمل طور پر آ چکا ہے اس کی جو میں نے آپ کے سامنے ایک مسئلہ کی حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھ لی ہے انشاءاللہ شاء حدیث اور اس کا ترجمہ بھی بیچ میں جو ہوگا انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا رب